صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی الک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ علی وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے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 جو باتیں سنیں گے اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ صلات و سلام علیہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ پاکستان کے صبح بلوچستان کا ایک ڈیویجن ہے ڈیرا بکٹی تو اس کے شہر سوئی کہ ایک اسکول ٹیچر نے اپنا کچھ اس طرح بیان دیا کہ میں تمبولہ یہ ایک قسم کا کھیل ہے جس میں پیسوں کا جوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں تمبولہ کی دکان چلاتا تھا 2004 چار میں پاکستان کے صوبہ بابول اسلام سندھ سطح پر صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا تین دن سنتوں بھرا اجتماع ہوا کہتے ہیں کہ اجتماع میں خوش قسمتی سے مجھے شرکت کی سعادت مل گئی آخر میں جب دعا ہوئی تو مجھ پر رکت تاری ہو گئی میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دی الحمدللہ للہ یہ اجتماع سے واپس آتے ہی تمبولہ کا کام یکسر ختم کر دیا گاڑی شریف رکھ لی اسکول میں بھی درس جاری کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک ہی نہیں ہزاروں ہی نہیں لاکھوں لاکھ ایسی آپ کو مدنی بہاریں ملیں گی جو کل تک معاشرے میں ایک برا ان کا اثر تھا لیکن اللہ کی رحمت سے ان کو سادت ملی نیک لوگوں کی صحبت ملی آخر کار ایک حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام سے ان کی جان چھوڑ گئی ابھی ہم نے تمبولا یہ جوا کی ایک قسم ہے اور جوا جو ہے اس میں ایک دوسرے کا مال یہ ناحق کھایا جاتا ہے جو شرح حرام ہے اور جوا کھیلنا جوا کا اڈا چلانا جوے کے آلات بیچنا خریدنا سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں جوا یہ کافی عام ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آج کل بد قسمتی سے بچے بچے جوا کھیلتے ہیں اس کا انشاءاللہ اللہ میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جوا کی ایسی بھی صورتیں ہیں کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان میں مبتلا ہوتے ہیں تو جوا کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آج کے اس بیان میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے پارا دو سورے بقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں اللہ رب العباد اجز وجل شاع فرماتا ہے یس ال کا انل خمریول مئی سل ال فی ہما اسمن کبیر منافی نا صمہ ماں اکبر فیم ترجمۂ کنزلی تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گنا ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گنا ان کے نفے سے بڑھ کر ہے ان کا گناہ ان کے نفے سے بڑا ہے حضرت صدر الفاظ سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ خزان العرفان شریف میں اسایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے اور گناہوں اور مفسدوں یعنی خرابیوں کا کیا شمار اب مفتی صاحب اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ اس جوا کی لانت کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عقل کا زوال غیرت و حمیت کا زوال عبادات سے محرومی لوگوں سے عداوتیں یعنی دشمنیاں سب کی نظر میں خوار یعنی ذلیل ہونا مال و دولت دولت و مال کی اداد یعنی بربادی اور پارا سات سورت المائدہ کی آیت نمبر نوے سے اکانوے میں اللہ رحمٰن عزا وجل کا فرمانے عبرت نشان ہے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 إنما يريد أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء نو بینت ولبہ ول بہدم سیری وی شد کم دیکری انتم سونا پہل تم ترجمے کنزلیمان اے ایمان والوں شراب اور جوا اور بت اور پانسیں ناپاچی ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلا پاؤ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ وجل کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے تو صدر الفاظ ال مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزانہ شریف میں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان کیے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بگز و عداوتیں پیدا ہوتی ہیں جو ان بدیوں یعنی برائیوں میں مبتلا ہوں ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے تو ایسے افعال ایسی صحبتیں ایسی گیدرنگ اور ایسے انداز ان سے بچنا ہے ورنہ یہ دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن سکتی ہے اور پھر جو میں جو مال جیتا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے سنیے سپارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاصِلِ ترجمہ کنزل ایمان اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے خزانہ عرفان شریف میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چگل خوری سے یہ سب ممنوع و حرام ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس تلخ حقیقت سے کون واقف نہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جوا کا جو معاملہ ہے اس کا کلچر بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے بات بات پہ شرطیں لگاتے ہیں بات بات پر شرطیں لگائی جاتی ہیں اور یہ مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہیں کچھ دوست جمع ہوتے ہیں تو جناب وہ کچھ کھانے کا سامان لایا جاتا ہے جناب یہ کھا لو اگر کھا لیے تو تم کو میں اتنا دوں گا موٹر سائیکل پر جا رہے تو ریس لگاتے ہیں تو جناب وہ تم نے اگر ایک پہیے پر اتنا اتنا راستہ اختیار کر لیا تو تم کو یہ ملے گا یعنی اس طرح سے اور بعض اس میں ایسی بھی شرطیں لگتی کہ جس سے جان چلی جاتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں دینی طور پر بھی نقصان ہے اور دنیاوی طور پر بھی نقصان ہے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم ایک دفعہ گاؤں کے ایک ڈھابے پر چائے پی رہے تھے ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ اگر تم دو کلو جلیبی کھا کر دکھاؤ تو نہ صرف اس جلیبی کی قیمت بھی ادا کرے گا بلکہ سو روپے تمہیں اضافے بھی دوں گا اب ساتھ بیٹھے اور کچھ گزرتے لوگوں نے یار ظاہر یہ تماشا شروع ہونے والا تھا تو یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جب یہ شرطیں لگتی ہیں نا تو کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے اے کرنے والے دو ہوتے ہیں لیکن تماشا دیکھنے والے یہ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں تو اب ان دو نادانوں نے آپس میں اس طرح کا کلام کیا کہ جناب تم یہ دو کلو جلیبی کھالو لو تو اس جلیبی کے پیسے بھی میں دوں گا اور سو روپے بھی دوں گا اب ہمت جو تماشا ہی تھے انہوں نے ہمت دلانا شروع کیا ارے کر لے ارے کر لے کیا ہوا شرط قبول کر لی اب جلیبی کھا بھی لی سو روپے بھی لے لیے لیکن اگلے دن دو دن وہ اسپتال میں داخل رہا اور اسے ہزاروں روپے میں دینے پڑے. یہ ہوتا ہے. ایسے گیدرنگ میں جانے میں ہمیں مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں لطف آتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ما... یار کمپنی ہے نا کچھ آپس میں شگل میلہ نہیں کر سکتے کچھ ایسا نہیں کر سکتے کئی ایسے واقعات ہیں ایک جگہ تو غالباً میں نے پڑا تھا بوتلیں پینے کا کوئی مقابلہ ہوا تھا ایک یا دو کریٹ پینے تھے کیا تھی وہ بندہ جان سے ہی چلا گیا جان سے ہی چلا گیا ایسی طرح وہ شخص لکھتا ہے کہ میرے دوست نے نے کسی کسی سے کسی نے شرط لگائی کہ اگر وہ تین درجن کیلے کھائے تو اس کو ایک گھڑی مہنگی گھڑی اور ساتھ میں پندرہ سو روپئے دیے جائیں گے اب پہلے تو وہ تین درجن کیلے دیکھ کے گھبرایا کہ ممکن ہی نہیں لیکن پھر وہی وہ ہوا یہ جو سات والے ہوتے وہی مرچ مسالہ لگاتے نعرے لگاتے ہیں جوش جلاتے نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے جناب منع کرنے بعد دوستوں نے منع کیا منع کرنے کے باوجود اس نے شروع کر دیا اور تقریباً ایک ہی درجن کیلے کھائے تھے کہ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ کھل گئیں اس نے پہلے تو قے کرنا شروع کی طبیعت بگڑی اسپتال لے جا رہے تھے اسپتال لے جانے میں بھی جو نادان دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی درجن ہے اس کو زبردستی کھلا دو تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہو گیا ابھی بڑا مشہور ایک واقعہ ہوا ہے پنجاب کسی جگہ پر کشمیر کی طرف نوجوان گھومنے گئے اور ایک ایسا نوجوان جو تیرنا بھی جانتا تھا بس وہ جذبات کی روح میں آ کر دوستوں نے نعرے لگائے اور وہی شرطیں لگیں اور اس نے آؤ دیکھانا تاؤ چھلانگ لگائی تو کہتے ہیں کہ حالانکہ تیرنے والا تھا مگر وہ جوش جوش میں اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہی وہی بےہوش ہو گیا کئی دنوں تک اس کی لاش بھی نہیں ملی تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا دین یہ ہم کو اس طرح کے افعال سے منع کرتا ہے کیونکہ اس میں کئی ایسی صورت بدقسمتی قسمتی سے معاشرے میں رائج ہو گئی کہ جس کو دیکھ کر جس کو مطلب جذبات کی روح میں بہ کر بہت سارے گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں جوئے کی شدید مذمت بیان کی گئی چنانچہ جوئے کے کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا حضرت ابو عبد الرحمن خطمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہو انہیں اللہ عز وجل کے ذکر سے غافل کر دے ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی ہے جو معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت و یگانت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے قرآن حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آ رہی ہے یہ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی عمل میں لگائے ہوئے ہیں اور ان کی اسی رویش کا نتیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں تو یہاں پر چند سراۃ الجنان شریف میں مفتی صاحب نے دنیاوی نقصان ذکر کیے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو اور مسلمان جوئے سے باز آ جائیں فرماتے ہیں کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچتی ہے جی ہاں اور یہ آگے چند ایک مثالے میں غیبت کی تباہ کاریوں سے پیش کروں گا کہ بد قسمتی سے گھروں میں کھیلا جاتا ہے بھائی بہن آپس میں کھیلنے ہوتے ہیں اگر نیچے بچے کھیلنے جب اپنے بڑوں کو گھر میں دیکھا تو اب جناب وہ کھیل کھیلتے کھیلتے آپس میں جوا کھیلنا شروع کر دیتے شرطیں لگائی جا رہی ہیں اور اس طرح سے نہ جانے کتنے گنا کا بازار جو گرم ہو رہا ہے پھر جب دارے ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے تو جو ہارے گا وہ واہ کر کے تو دے گا ہی نہیں آ کر کے ہی دے گا تو اس طرح آپس میں بہت اداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے جو بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک محتاج ہو کر رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی جوے باز نفع کے لالت میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا تو اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت اطا فرمائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفی عطا فرمائے تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلام ظاہر جب جوا کھیلا جاتا ہے ایک کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے تو دین اسلام میں اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا اس کا بھی منع فرمایا گیا چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے وَلاَا تَأكُ أَم وَكُم بَينَكُم بِالباطِل وَتُدُل بِهام وَتُدُلُ بِهَا إلى نُحكامِ للتَأكُل فَريقَم مِن أَمبَ الناس مِ أَموالٍ النَّاسِ, الناس بِإِسممِ وَأَتُم طَعلَمُ ترجمكًا زُلفال اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کو کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھالو لو ولا کلو اموال عقم بین اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ یعنی شاید میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا خواب لوٹ کر یا چھین کر چوری سے یا جو سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے یہ سب ممنوع حرام ہے تو اس زمن میں مفتی صاحب ایک مسئلہ نقل فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا رشوتیں دینا حرام ہے حک, حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کو حکم پیشے نظر رکھے حضرت ابو صدیق ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکا کرے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جوا اس کے متعلق سن لیجئے کہ جوا کھیلنا حرام ہے جوا ہر ایسا کھیل جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو شطرنج تاش لوڈو کیرم بلیئرڈ کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جاتی ہے یہ سب جوئے میں داخل اور حرام ہیں یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک ایک اوور یا ایک ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جوا جو اس طرح شرطیں لگتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے آپ اپنے بہن بھائی آپ میں کر رہے ہوتے آپ میں رشتے دار کر رہے ہوتے یہاں تک کہ نادانی کی انتہا کے ماں باپ اور بچوں میں اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب علم دن سے دوری علم دین حاصل نہیں ہے آپس میں گفتگو کرنے کا کوئی ہم کو سینسی نہیں ہے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو اس طرح سے کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے اگر تمہاری بات درست نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا یہ سب جوئے میں داخل ہیں یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے آج کل موبائل کمپنی میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اس پر انعامات بھی رکھے جاتے ہیں یہ سب جوئے میں داخل ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم رب عزوجل کی کیسی کیسی نعمتوں کو پائے ہوئے ہیں کیسی کیسی نعمتوں کو پائے ہوئے ہیں لیکن ہم اس رب عزوجل کے کما حق ہوئی پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور نتیجہ کیا ہے طرح طرح کی بیماریاں طرح طرح کی پریشانیاں آئے دن ہمیں گھیرے رہتی ہیں دعا کرتے ہیں تو جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے ایک مرتبہ سیدھا مسا کلی اللہ علا نبی والی سلاۃ السلام کا گزر ایک مقام سے ہوا ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے رقط انگیز انداز میں دعا کر رہا تھا سید موسا کلیم اللہ علیہ نبی جنہ والی سلاۃ السلام اسے دیکھتے رہے پھر بار گئے خدا بندی الز وجل میں گزار ہوئے کہ اے میرے رحیم و کریم پروردگار تو اپنے اس مندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا اللہ عز و جل نے سید موسا کلیم اللہ علیہ نبی جنہ والی سلاۃ سلام کی طرف وہی فرمائی اے موسا اگر یہ شخص اتنا روئے اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اپنا ہاتھ اتنے بلند کر لے آسمان کو چھولے ۔ میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا میں اس کی دعا قبول نہ کروں گا سینا موسا کلیم اللہ علا نبی جناب والی سلاۃ وسلام نے اس کی میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے ارشاد فرمایا یہ حرام کھاتا اور حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے تو آج اگر دوستوں میں بیٹھ کے کچھ جیت بھی لیا کچھ پیسے آ بھی گئے تو کھا کھا کے کتنا کھائیں گے رکھ رکھے کتنا رکھیں گے ارے قبر میں کون سے آپ کا بینک بیلنس چھوڑا جائے گا کو گڈیوں کو کبر میں آپ کو نوٹوں کی گڈی پہ سلایا جائے گا نہیں نہیں آپ بھلے کروڑ پتی ہیں آج آج ارب پتی ہے آپ کے بنگلوں کی تعداد آپ کی پراپرٹی اتنی ہے کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے آپ کے بینک میں اتنا روپیہ ہے کہ گننے کے گن بھی نہیں سکتا چلے بتائیں قبر میں کتنا روپیہ لے کے جائیں گے ارے جس کفن کو پہنایا جاتا ہے اس کفن میں تو جے بھی نہیں ہوتی ہے جے بھی نہیں ہے کوئی سہولتیں قبر میں نہیں ملیں گی اچھے اعمال ہوں گے یہ قبر جنت کا باغ بنے گی ورنہ کہیں ہماری ہلاکت ہی نہ ہو جائے اور پھر یہ جو مسائل ہیں جو معاملات ہیں اس کے بارے میں غور کریں سوچے آج ہماری نادانی آج ہماری غفلت اور آج ہماری اس بے باکی کا نتیجہ ہے کہ ہماری اولاد تک آپس میں کھیل کھیلتے کھیلتے جوا کھیلتے کھیل کھیلتے یعنی ایسا حال ہے کہ اگر کوئی دوست آپس میں انتقال کرتا ہے تو اس کے یاد میں ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن خانی کا اہتمام ہوتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیکی کا اہتمام ہوتا بدقسمتی قسمتی سے اس دوست کی یاد میں کرکٹ ٹورنامنٹ رکھا جاتا ہے اب اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھی کیا ہوتا ہے جو فضول لیا تو معاملات وہ ایک اپنی جگہ رونا تھا ایسے ایسے ٹورنامنٹ میں بھی جوا کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ کرنے والوں کو اتنا سینس نہیں ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کا رب ارض وجل نے منع فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نے جس کا منع فرمایا لیکن بدقسمتی سے آج اس بارے میں معاشرے میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں تو کوئی شخص جتنا بھی مال حرام جمع کر لے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سارا مال دنیا میں ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہوگا کیونکہ کفن میں تھیلی ہوتی ہے نہ قبر میں تجوری پھر قبر کو نیکیوں کا نور روشن کرے گا نہ کہ سونے چاندی کی چمک دمک الغرض یہ دولت فانی ہے اور ہرتی بھرتی چھاؤں ہے کہ آج ایک کے پاس سکل کل دوسرے کے پاس پرسوں تھی کسی تیسرے کے پاس آج کا صاحب, صاحب مال کل کا کنگال آج کا کنگال کل مالا مال ہو سکتا ہے تو پھر مال حرام جیسی ناپائدار پائیدار شے کی وجہ سے اپنے رب عزوجل کو کیوں ناراض کیا جائے اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اور ابھی اپنے مال و اسباب پر غور کر لے خدا ناخواستہ کہیں حرام شامل تو نہیں اگر ایسا ہو تو ہاتھوں توبہ کرے اور حرام مال سے جان چھڑا لے اگر حرام مال خرچ ہو چکا تو بھی توبہ کیجیے اب ایک طریقہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حرام مال سے نجات کا طریقہ کیا ہے اگر مثال حرام مال کمایا ہے کہیں سے حرام مال مل گیا اب اس سے نجات کی کیا صورت ہوگی امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے پرسرار بھکاری اور یہ جیسے اکثر آپ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت کیا ہے ورنہ کچھ نہ کچھ یہ جو مکتبت المدینہ کی جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اس کو تقسیم کرنے کی عادت بنائیں بظاہر یہ چھوٹا سا سائز میں ہوتا ہے لیکن ماشاء اللہ علم دین کی دولت سے مالا مال یہ پرسرار بھکاری پاکٹ سائز کا جو رسالہ ہے میرا خیال ایشا چھ یا سات روپے کا ہے لیکن اس میں حرام مال سے نجات کا طریقہ لکھا ہے سنیے امیر علیہ سنت صفہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ حرام مال کی دو صورتیں ایک وہ حرام مال جو چوری رشوت غصب اور انہی جیسے دیگر ذرائع سے ملا ہو ان کو حاصل کرنے والا اس کا اصلا یعنی بالکل مالی کی نہیں بنتا اس مال کے لیے شرائن فرض ہے کہ جس کا ہے اسی کو لوٹا دیا جائے اور نہ رہا ہو تو وارثوں کو دے اور ان کا بھی پتا نہ چلے تو بلا نیت ثواب فقیر پر خیرات کر دے دوسرا دوسرا وہ حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے مل کے خبیص حاصل ہو جاتی ہے اور یہ وہ مال ہیں جو کسی عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہوا ہو جیسے سود یا داڑھی منڈانے یا خشخشی کرنے کی اجرت وغیرہ اس کا بھی وہی حکم ہے مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کے ورثہ کو لوٹانا فرض نہیں اولا فقیر کو بھی بلا نیت ثواب خیرات دے سکتا ہے البتہ افضل یہی ہے کہ مالک یا ورثہ کو لوٹا دے اور بعض اوقات جو مال ہوتا ہے تو ہم مسجدیں بنا رہے ہیں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں بہت زیادہ نیکی اور فلائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فرمانے علی شان کا خلاصہ ہے جس نے مال حرام کو اپنا ذاتی مال تصور کر کے بر و رغبت و ثواب کی نیت سے خیرات کیا اس کو ہرگز ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کی بعض صورتوں کو فکائے کرام نے کفر قرار دیا ہے اور اس اگر اس حرام مال کو حرام ہی سمجھا اس پر نادم ہوا بھی کی مگر شریعت کے حکم کے مطابق اس کے مالکان یا و تک پہنچانا ممکن نہ رہا اور چونکہ اسی صورت میں اس کو خیرات کر دینے کا شرن حکم ہے لہذا اسی حکم شرح کی بجاوری کی نیت سے اس نے اس مال حرام کو خیرات کر دیا تو اگرچہ اس مال کی خیرات کا ثواب نہ ملے گا مگر خیرات کر دینے کے حکم شریع پر عمل کرنے کے ثواب کا حقدار ہوگا بلکہ اس کا یہ فیل اس کی توبہ کی تکمیل کا باعث ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں سے خیر خائی کیجیے یعنی آج واقعی کسی مسلمان کا نقصان ہونا تو دل میں بڑی خوشیاں ہوتی ہیں دھوکہ دینے میں تو مطلب وہ مہارتیں حاصل کی جاتی ہے. بلکہ اگر کسی دکان پر سیٹھ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور اس بیٹے نے کوئی چونا لگا دیا کوئی اچھا نفع کما دیا تو اس بیٹے کو جو وہ مبارکبادیں دی جاتی ہے. اور اس کو مطلب جناب شاباشیاں دی جاتی ہیں. ہمارے اسلاف و بزرگوں کا انداز سبحان اللہ کیسا یہ مسلمانوں کو کے ساتھ خیر خواہ کیا کرتے تھے حضرت سیدہ جریر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا خرید لاؤ اب دیکھیں انداز مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ اس غلام نے تین سو درم میں گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے آیا تاکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اسے رقم ادا کر دے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا دیکھا تو اس کے مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو تین سو دیرم سے زیادہ مالیت کا ہے کیا تم اسے چار سو دیرم میں بیچو گے مالک نے کہا کہ اے ابو عبد اللہ حضرت جری رضی اللہ تعالی کی کنیت تھی جیسے آپ کی مرضی پھر سیدھا جری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چار سو دیرم سے بھی زیادہ مالیت کا ہے کیا تم پانچ سو درم میں بیچو گے آپ اسی طرح سو سو درم کا اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے وہ گھوڑا آٹھ سو درم میں خریدا جب حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کی ہے یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کا انداز اختیار کرنا ہے کہ اگر کسی سبب سے کوئی مسلمان پریشانی کے عالم میں جیسے بعد اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ آ گیا اب مکان جن سے قرض لیا وہ پریشان کر رہے ہیں اب یہ مجبوری ہو کر مکان بیچ رہا ہے اور ظاہر مکان ہے دس لاکھ روپے کا اس کو مثال پانچ لاکھ روپے ادا کرنے تو اب مکان بیچنا ہے فوراً ادائیگی کرنی ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی مالیت دس لاکھ کی ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ خیرخوائی کی جائے اور دس لاکھ کی چیز دس لاکھ میں لے لی جائے ایک یہ کہ یہ ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے یہ ویسے ہی گرا ہوا ہے گرتے کو ایک اور دھکا دو کہ اس کی دس لاکھ کی چیز میں چھ لاکھ میں لوں گا چاہیے تو لے لو ورنہ ٹھیک ہے کسی اور کو دے دو اب وہ مجبور ہے تو اس طرح کے بہت سارے مطلب معاملات یہ معاشرے میں ہمیں سامنا ہوتا ہے لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ بد قسمتی سے ہمارا ماند پڑ گیا جبھی تو جوا اور نہ جانے کیسے کیسے انداز یہ اختیار کیے جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جوا کو عربی میں قیمار کہتے ہیں اس کی تعریف بھی ملاحظہ کیجیے حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی یہ قیمار یعنی جوا ہے تو جوئے کے بدقسمتی سے فی زمانہ کئی نت نئے طریقے رائج ہیں امیر علیہ سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 188 پر لکھتے ہیں کہ ایک اس کی قسم ہے لاٹری اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروغ کیے جاتے ہیں پھر قرآن دادی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ تقسیم کیے جاتے ہیں جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہمارے ہاں وطن عزیز میں یعنی حکومت پاکستان نے مختلف بانڈ جاری کیے اب اس مختلف روپے کی قیمت کے انامی بانڈ بینک کے ذریعے جاری کی جاتی ہے اور جدول کے مطابق ماہ ہر ماہ قرآن دادی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات یہ خریداروں میں تقسیم کرتی ہے جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی رقم محفوظ رہتی ہے اور اسے جب چاہے وہ کیش کروا سکتا ہے تو یہ جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے اب جو میں یہ داخل نہیں ہے لیکن اس کے متوازی بعض لوگ انامی بانڈ کی پرچیاں بیچتے ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی ناجائز اور حرام ہے کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈ اپنے پاس ہی رکھتا ہے بلکہ بعض کا تو پرائز بانڈ بیچنے والے گواہ ہوتے ہی نہیں ہیں پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا انامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے تیسرا موبائل میسجز پر جوا کھیلا جاتا ہے موبائل پر مختلف سوالات میسجز پر بھیجے جاتے ہیں مثلا کون سی ٹیم جیتے گی پاکستان کسن بنا تھا درست جوابات دینے والوں کو مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں اور شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے کہتے ہیں بس دس روپے کٹیں گے آپ کے جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے یہ بھی جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں غور کریں کہ کیا ہمارے بچے تو کہیں اس طرح سے مبتلا تو نہیں ہیں اسی طرح ان میں معمہ یعنی ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے تو معمولی فیسے لے کر اس میں شریک کیا جاتا ہے اور جس کا نام نکلا اس کو انعام ملتا ہے باقی سب کے پیسے ڈوب جاتے ہیں پیسے جمع کر کے قرآن دادی کرنا یہ گھروں میں ہوتا ہے دوستوں میں ہوتا ہے کہ بعض افراد یا دوست آپ میں تھوڑی تھوڑی رقم کر کے قرآن دادی کرتے ہیں جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی یہ بھی جوا ہے کیونکہ بقی افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خرید جاتی ہے جس کا نام قرآن دادی میں نکلا یہ کتاب اس کو دی جائے گی باقی کی رقم ڈوب گئی یہ بھی جو ہے تو یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرآن دازی کے کر کے انعامات دیتی ہیں یہ جائز ہیں کیونکہ اس میں کسی کی رقم نہیں ڈوبتی اسی طرح مختلف کھیلوں کے لیے شرطیں لگاتے ہیں مثلا گھڑ دوڑ کرکٹ کیرم بلیئر تاش شطرنج وغیرہ دو طرفہ شرطیں لگا کر کھیلے جاتے ہیں ہارنے والا جیتنے والوں کو اتنی رقم یا فلا چیز دے گا یہ بھی جوا اور ناجائز ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اسی طرح بعض نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلا تاش یا لوڈو پر دو طرفہ شرطیں لگا کر کھیلتے ہیں کھانا کھلانے کی ہوتی ہے بھائی تم ہارو گے تو سب کو کھانا آپ یہ ٹیم کھلائے گی یہ جیتے یہ ہارے گی تو یہ کھلائے گی اس طرح کا معاملہ گھر گھر میں کیا جاتا ہے ان سے گھر میں بچوں کو بچانا چاہیے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم مسلمان ہیں دین اسلام نے جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور دیکھیں تو صحیح کہ رب از وجل میں کیسی کیسی نعمتیں کیسی کیسی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہم ہیں کہ اسی رب کی از وجل کی نا فرمانیاں کرتے ایک بادشاہ کا غلام گھوڑے پر سوار غرور کے عالم میں چلا جا رہا تھا سامنے سے بزرگ آ گئے انہوں نے اس مغرور غلام سے کہا کہ یہ اکڑ خانی اچھی نہیں ہے غلام نے اور زیادہ اکڑ سے کہا میں فلاں کا غلام ہوں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں اور وہ بادشاہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے جب وہ سوتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں جب اسے بھوک لگتی ہے میں اسے کھانا دیتا ہوں اتنا غریب ہوں میں کوئی حکم دیتا ہے تو فوراً بجا لاتا ہوں میں بہت خاص آدمی ہوں اس کا ان بزرگ نے پوچھا جب تم سے غلطی ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے غلام نے جواب دیا کہ اس صورت میں مجھے کوڑے لگتے تو بزرگ فرمانے لگے کہ پھر تو مجھے زیادہ کرنا چاہیے اب بزرگ سمجھانے کے لیے فرمانے لگے کہ یہ باتیں سن کر کے اس صورت میں تو مجھے زیادہ کرنا چاہیے غلام نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے بزرگ نے فرمایا کہ میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں سوتا ہوں تو وہ میری حفاظت فرماتا ہے جب مجھ سے غلطی ہو جائے میں اسے معافی مانگ لوں تو بغیر کوئی سزا دیے اپنی رحمت و مہربانی سے مجھے بخش دیتا ہے یہ yes. yes. سن کر اس مغرور غلام نے کہا کہ تب تو مجھے بھی اس کا غلام بنا دے بزرگ فولن بولے بس تو پھر اللہ کا ہو جا ایسا مالک تجھے کہیں نہیں ملے گا سب کا بھلا سب کی خیر ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اپنی سوچ کو یکسر چینج کیجیے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کس صورت میں ہوگا جب ہم سیکھیں گے جب ہم سیکھیں گے نا کچھ علم ہوگا تو عمل ہوگا نا اپنے گھر میں وہ مدنی ماحول بنائیں تو صحیح کہ جس سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بھی اس دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد بھی کوئی فنکشن ہی مقرر ہمارے لیے یاد میں مقرر کر دے کہ جناب آج میرے والد صاحب کا چونکہ دن ہے تو لہذا میں اس اس طرح کا فنکشن کروں گا کوئی بد نہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا بھی نہ ہو جیسا میں نے ٹورنامنٹ کا کہا کہ کرکٹ ٹورنامنٹ بھائی یہ دوست ہمارا ساتھ کھیلتا تھا اس, اس سال ہم اس کی یاد میں ایک ٹورنامنٹ رکھیں گے اور کھیل کود کر کے پورے محلے کو پریشان کر کے بھائی کیا ہو رہا ہے فلاں کی یاد میں یہ ٹورنامنٹ رکھا جا رہا ہے اور پھر یہ آفت الگ کہ اب اس میں جناب جوا کی لانتیں شروع ہو گئی ہیں تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بھی لازم ہے پھر بینگ مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ صرف خود یہ باتیں سیکھنی ہیں بلکہ دوسروں تک سکھانی ہیں اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مساجد میں درس اس میں شرکت کیجیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کیجیے اللہ کی رحمت ہے آج کل ذوالحجہ کا یہ مبارک اشرہ جاری ہے روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تھوڑا شیڈول چیک کریں تھوڑا شیڈول بنائیں اپنے شیڈول میں ایسی گنجائش رکھیں کہ روزانہ عشاء کی نماز اگر باب المدینہ میں تو آئیے اپنے سمجھدار مدنی منوں کو بھی لے کر آئیے تاکہ اس مدنی مرکز اس کی روحانیت اس کی برکتیں ہم بھی پائیں ہماری اولاد بھی پائے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد کو یہی مرکز نظر آئے کہ بیٹا یہاں رہو, رہو گے تو میرے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بناتے رہو گے ورنہ کہیں ادھر ادھر بھٹک گئے کہیں ادھر ادھر دوستوں میں چلے گئے کہیں ادھر ادھر گیدرنگ میں چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہماری قبریں بھی دی جائے جی ہاں ایسے تماشے ہر سال آپ سننے کو ملتے اب تو کہ والد والد صاحب کی قبر پر گئے ہر شبے برات جاتے تھے اس بار گئے تو قبر ہی نہیں ملی کیا ہوا بھائی وہ درخت کی نشانی لگائی تھی کہ فلا درخت کے نیچے والد صاحب کی قبر تھی اب تو والد صاحب کی قبر ہی نہیں ملی اس لیے کہ وہ درخت ہی کاٹ دیا گیا اب آپ سوچئے غور کریں کہ ہماری اولاد ہمارے ہی بنائے ہوئے گھر میں رہ رہی ہے ہمارے چھوڑے ہوئے کاروبار کو ہی کر رہی ہے اور حال یہ ہے کہ اپنے سگے باپ جس نے ساری مال و دولت ہمارے لیے چھوڑا اس کی آج سالانہ برسی کی تاریخ بھی یاد نہیں رہتی اس کی قبر پر جانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تو کیوں کہ وہ ذہن ہی نہیں دیا وہ ایسال ثواب کرنے کا وہ علم دین سیکھنے کا وہ سکھانے کا جذبہ یہ ہم نے اپنی اولاد کو دیا نہیں ہے قربانی کے دن آ رہے ہیں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں قربانی کے مسائل نہیں سیکھتے حصے داری کیسے ہوگی گوشت کیسے کٹے گا اللہ سلامت رکھے میرے سنت کو ایک ایک بات پر ایک ایک بات پر ہماری رہنمائی کی جاتی ہے ایک ایک بات سمجھائی جاتی ہے تو جو باب المدینہ میں ہے میں ان سے ضرور ارض کروں گا کہ عید تک اپنا شیڈیول بنا لیں کہ ان شاء اللہ نماز عشاہ فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے پونے نو بجے نماز عشاہ ہیں نماز عشاہ باد جماعت ادا کریں بارہ بجے کے آس پاس مدنی مذاکرے کا اختتام ہوتا ہے اس میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے ہمیں علم حاصل کریں عمل کریں دوسروں تک پہنچائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی ضلع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی اذان کا جواب دینے کا بڑا ثواب ہے کہ ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی رازان کا جواب دیجئے اور تیس لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ